السلام علیکم اسٹوڈینٹس ایس ایم مینجمنٹ کے سلسلے کا آج ہمارا ٹوینٹی ایٹ یعنی اٹھائیسواں لیکچر ہے اور یہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے سلسلے کا ہی لیکچر ہے میں آپ کو تھوڑا سا سیمرائز کر دوں پچھلے لیکچر کے بارے میں تاکہ آپ کو کو کرنے میں آسانی ہو کہ ہم نے کیا پڑھا تھا پہلے ہم نے شروع سے ہی جاب ڈسکرپشن سے لے کے جاب انالسز اور اس کے بعد پھر مختلف اسٹیجز کی جی کس طرح سے آپ نے کیا کیا کوالٹیز جو اپنے بندہ ہائر کرنا ہے یا کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے اس کے لیے آپ کو کیا کیا اسپیسیفکیشنز بنانی ہیں کس طرح سے آپ نے اس کی جاب کے انالیسز اس کا ڈسکرپشن کیسے بنانا ہے اور پھر کیا کیا میتھڈز ہیں جن کے ذریعے ہم ایک اچھا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں پھر ہم نے انٹرویو کے بارے میں کچھ پڑھا کہ جی انٹرویو کے کیا نارمز کیا ہیں کیسے ایک انٹرویو میں کیا کیا چیزیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے اس کے علاوہ ہم نے ویجز کے بارے میں انسینٹوس کے بارے میں اور سیلری اسٹرکچر کے بارے میں ہم نے یہ ساری گفتگو کی اور فائنلی جو ہم نے جو بات یہاں پہ ختم کی تھی یہ تھی کہ جی ریوارڈ اور جو ہے ایک کارکردگی ہے کسی بھی ورکر کی اس کے ساتھ ریوارڈ کا ریلیشن کیا ہے اور کس طرح سے یہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے اور اس کو کس طرح سے منقسم کرنا چاہیے تاکہ اوورال آل جو پرویلنگ ایٹماسفیئر ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا وہ ڈسٹرب نہ ہو آئیے ہم جہاں سے اس سلسلے کو ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے اس کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس سلسلے میں کیا پڑھنے والے ہیں لٹ سی دیٹ ہمارا آج کا جو ٹاپک پہلا ہے جی وہ ہے ٹریننگ ان ڈیولپمنٹ ٹریننگ از ناٹ اے ون ٹائم جاب اٹ از ارادر کانٹینیوس پروسیس ٹریننگ سیکس ٹو اپ گریڈ مختلف اس کے آبجیکٹو ہیں میں آپ کو ذرا تھوڑا سا ٹریننگ کے بارے میں بتا دوں بیسیکلی جب آپ کسی کو ہائر کر لیتے ہیں خواب و بندہ اس فیلڈ کا آلریڈی ٹرینڈ شخص ہے یا ایک وہ اپرینٹس پہ آیا ہے یعنی نیا کینڈیڈیٹ ہے تو ہر دو صورتوں میں آپ کو اپنی کمپنی کے جو نامس ہیں اپنی کمپنی کا جو ایٹموسفیر ہے اور اپنی کمپنی کا جیسے ہم نے گزشتہ لیکچر میں بات کی تھی کہ ہر کمپنی کا ایک اپنا ایک جو ہے ہوتا ہے ہر کمپنی کا ایک اپنا بہیویئر ہوتا ہے اور اپنے اس کے اصول ہوتے ہیں اپنا اس کا ایٹماسفیئر ہوتا ہے ورکنگ کا تو جب تک وہ ساری چیزیں جو ہے کسی شخص کو یا کسی ایسے ادارے میں جب آپ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں تو ٹریننگ نہیں دیں گے یا اس کو سکھائیں گے نہیں تو وہ نارملی بہیویئر اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا ماڈیفائڈ رہتا ہے ان کمپیرزن ود دی ادر ورکرس تو اس کو ہارمناز کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ایون ٹرینڈ آرمی کو بھی اپنی مشینوں پہ نئی مشینوں پہ یا اگر سروس انڈسٹری کوئی ادارہ ہے سروس کا تو جیسے بھی اس کی اگر ہم اس کو منقسم کرتے ہیں کوئی اور کسی قسم کی آرگنائزیشن ہے اس کے لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کے نورمز جو ہیں ایگزٹنگ اس کے بارے میں اس کو ٹرین کریں یہاں میں تھوڑا سا گزارش کر دوں کہ پاکستان میں جو ٹریننگ کا کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں ورلڈ بینک نے ریسرچ کی یہ جو تھی یہ جی گیلپ ایک ادارہ ہے اس کے تعاون سے کی گئی اور اس میں جو انہوں نے اداد و شمار اکٹھے کیے وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ جو ٹرینڈ سٹاف آلریڈی ٹرینڈ سٹاف سمال انڈسٹریز میں ریکروٹ کیا جاتا ہے اس کی شرح جو ہے وہ 5% ہے یعنی ایسے لوگ جو وکیشنل انسٹیٹیوشن سے یا جو کسی ادارے سے یا ایک باقاعدہ ٹریننگ لے کے آتے ہیں اور پھر چھوٹی انڈسٹری میں ملازمت اختیار کرتے ہیں ان کی شرح جو ہے وہ پانچ پرسینٹ ہے جو سب سے زیادہ پرسینٹیج دیکھی گئی وہ ان لوگوں کی دیکھی گئی جنہیں ہم آن جاب ٹریننگ کہتے ہیں آن جاب ٹریننگ کو لوکل لینگویج میں شاگرد جو ہم کہتے ہیں یعنی اس کو اپرینٹس بھی انگلش میں کہتے ہیں یعنی آپ لرننگ اور جو ہے وہ ساتھ ساتھ کام جو ہے یہ دونوں اکٹھے جو ہے اسٹارٹ ہوتے ہیں کچھ حصہ آپ کا تھیوری کا ہوتا ہے کچھ پریکٹیکل کا ہوتا ہے تو یہ جو کانسیپٹ تھا اس کے بارے میں جب انہوں نے اینالس کیا تو فورٹی پرسینٹ جو امپلائمنٹ تھی اس میں انہوں نے کہا جی جو ہم ہائر کرتے ہیں وہ یہ آن جاب ٹریننگ کے لیے شاگرد ہائر کرتے ہیں یا اگر ہم ٹرینڈ بندے لیتے ہیں تو ہم اس کیٹیگری کے لیتے ہیں جو کسی جاب پہ, پہ پہلے کام کر چکے ہوتے ہیں ایز شاگرد ففٹی پرسینٹ جو لیبر تھی ٹوٹل یعنی اسمال انڈسٹریز میں جو ٹوٹل لیبر کا کانٹینٹ تھا اس میں ففٹی پرسینٹ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسی ہی انڈسٹری کے اندر ایک ایز اے را ہینڈ وہ آئے اور وہیں پہ انہوں نے اپنی جو ٹریننگ کا حصہ ہے وہ مکمل کیا اب اس میں ایک بات جو بڑی قابل ذکر ہے کہ اگر آپ اس کانٹینٹ کو دیکھیں اور آپ ایک اس سکول آف تھاٹ کو ڈسکس کریں کہ جی ایک جگہ پہ جہاں پہ را ہینڈیڈ آدمی آتا ہے اور شاگیز سے انہوں نے جب سوال کیا ورڈ بینک کے لوگوں نے جی کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو دس کہ سمپلی ہی شڈ بی ویری وی اوبیڈینٹ وی اس کو بڑا ہارڈ ورکنگ ہونا چاہیے اس کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈ جاب بڑا سیریس ہوتا ہے اور, اور نارملی ہیز این اوبیڈینٹ پرسن ہیو ٹو لرن اور یہ سب سے اچھا ورکر ثابت ہوتا ہے یہ جو تھا خیال تھا ہماری جو, جو, جو فارمل انڈسٹریلائزیشن ہے ایک روایتی انڈسٹری جو ہماری چل رہی ہے ان کا جو ہے جو میں بہیویئر بتا رہا ہوں کہ اس میں شاگرد کی جو لفظ ہے اردو کا جو لفظ ہے ہم اس کو جیسے میں نے گزارش کی انگلش میں ہم اس کو اپرنٹس بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو جو ہے انہوں نے بہت اہمیت دی تو پھر ولڈ بینک نے یہ ریکمینڈ کیا جی کہ اسی فلاسفی کو لے کے آپ کیوں نہیں ایک ڈیویلپ کرتے ایک انسٹیٹیوشنل تھاٹ کہ جی اسی آپ کو اسی کو جو ہے یعنی لائن اف ایکشن کو آپ انسٹیٹیوشنز میں یا ایسے وکیشنل اداروں میں فروغ دیں کہ جو اس بیکاز اس میں جو بیسک ڈفرنس آ رہا تھا وہ یہ آ رہا تھا کہ مس میچ ہو رہی تھی آؤٹ پٹ آف ووکیشن انسٹیچیوشن اینڈ ڈیمانڈ آف دی سمال انڈسٹریز جب کوئی جو اپرنٹرس تھے وہ آتے تھے سرکاری اداروں سے یا غیر سرکاری اداروں سے یا پرائیویٹ اداروں سے سیکھ کے تو وہ جب انڈسٹری میں جاتے تھے تو انڈسٹری والوں کو یہ شکایت تھی جی کہ یہ ہمارے جو نارمس ہیں یا ہمارے جو سٹینڈرڈز ہیں ان پہ پورے نہیں اترتے تو آؤٹ پٹ اور کنزمشن کے اندر ایک کانفلکٹ آ گیا. اس کے لیے پھر ولڈمینٹ نے ریکمینڈ کیا کہ جو سب سے آپ کے لیے قریب تر چیز ہے یا قریب ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو کانسیپٹ ہے جو آن دی جاب ٹریننگ کانسیپٹ ہے یعنی شاگرد کا کانسیپٹ یا اپرینٹس شپ کا کانسیپٹ ہے اس کو آپ باقاعدہ انسٹلائز کریں اور اس کو ایک باقاعدہ جو ہے وہ اسکول آف تھاٹ کا درجہ دیں اور اس کو مزید اس کے اندر ریسرچ کریں اور الحمدللہ پھر اسی آئی ڈی کو آگے لیتے ہوئے ہمارے جو کاؤنسلز ہیں مختلف انہوں نے اس کو کافی جو ہے فروغ دیا اور ایسے انسٹیٹیوشنس قائم کیے جو ان شہروں میں ریپرزینٹ کرتے ہیں جو ریکوائرمنٹس ہے چھوٹی انڈسٹری کی پرٹیکولرلی ان کو تو جو ٹریننگ کا عمل ہے جیسے میں نے گزارش کی وہ ایک ون ٹائم عمل نہیں ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں اپ گریڈیشن کے لیے انوویشن کے لیے ترقی کے نئے رجحانات کو فالو کرنے کے لیے اور آپ کی جو سٹینڈرڈ آف مینوفیکچرنگ ہے اس کو ان کانٹیکٹ رکھنے کے لیے کہ آپ کا سٹینڈرڈ اچھا رہے یہ پروسیس جو ہے یہ آگے بڑھتا ہے اٹس جسٹ لائک اے نالج اس کو کبھی سٹاپ نہیں ہے اس میں نئی چیزیں نئی مشینیں انویشن ترقی سکسیشن آپ نے کو ریپلیس کرنا ہے آپ کوئی نئی ٹیکنالوجی لے کے آئے ہیں آپ کے پاس کوئی نئی ریکوائرمنٹ آئی ہے آپ کے پاس کوئی سے کوئی ایک نیا ایک ایسا آرڈر آیا ہے جس میں آپ کو مزید جو ہے وہ کوالٹی کنٹرول کی ضرورت ہے یا آپ کو کوالٹی امپروومنٹ کی ضرورت ہے یا ڈیزائن امپروومنٹ کی ضرورت ہے تو ٹریننگ کا جو عمل ہے یہ بیسکلی کیا ہے اٹس اے نالج نالج کبھی اسٹاپ نہیں ہوتی اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے قبر تک جیسے کہ ہماری حدیث ہے انسان جو ہے وہ جو ہے وہ علم حاصل کرتا ہے تو یہ نالج جو ہے اٹس اے ویری اٹس اے کانشیس پروسیس تو یہی عمل جو ہے ہماری انڈسٹری میں بھی پویلنگ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جی کیا کیا فیکٹرز ہیں جو اس کو اثر انداز کرتے ہیں آبجیکٹو آف ٹریننگ ٹریننگ کے مقاصد ہم جو ہیں وہ ون بائی ون جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اس میں جی پہلا جو مقصد ہے آبجیکٹو جو ہے وہ ہے ٹو امپروو جاب پرفارمینس یعنی جو آدمی کسی بھی جاب کے اوپر ہے جب اس کو آپ ٹرینڈ کریں گے اس کو آپ اسپیسیفکیشنز بتائیں گے سسٹم اسپیسیفکیشن بتائیں گے آپ اس کی را کے ساتھ ہینڈلنگ یا آپ اس کا بہیویئر دیکھیں گے اور جہاں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ غلطیاں کر رہا ہے یا اس کا جو ہے امپروومنٹ کی گنجائش ہے ایون اگر وہ ٹھیک کر رہا ہے تو کوالٹی میں امپروومنٹ کی بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے یاد رکھیے کوالٹی میں دو ٹرمز یوز ہوتے ہیں ایک کوالٹی کنٹرول اور ایک امپروومینٹ کوالٹی کنٹرول کی نسبت امپروومنٹ اسپیشلی کوالٹی بیسڈ ٹریننگ جو ہے اس میں بہت زیادہ پرفارمنس جو ہے اس کا دخل ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی جو کاریگر ہے یا کسی بھی ایسے بندے کی جو ایک ٹیکنیکل کام کر رہا ہے یا کسی بھی اور سروس انڈسٹری میں ہے یا کسی ریٹیل شاپ میں یا کسی ہول سیل میں ڈو یو نیم اٹ ہم اسمال بزنس اور میڈیم بزنس کی بات کر آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کے دارہ ہے دائرہ کار کے اندر کون کون سے بزنس آتے ہیں بیسیکلی جو ہے اس کی پرفارمنس اس کو ہمیشہ سے اسی لیے ریفریشر کورس آپ نے ایک بڑا عام جو ہے لفظ سنا ہوگا ایون ایسے ادارے جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں یا پرائیویٹ جو ملٹا نیشنل ادارے ہیں یا دوسری کمپنیز ہیں اس میں ایک جو لفظ بہت یوز ہوتا ہے اس کو ریفریشر کورس کہتے ہیں جی کچھ عرصے کے بعد جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں ان کو مختلف انسٹیٹیوشنز میں مختلف ورکشاپس میں مختلف سیمینارز اٹینڈ کرائے جاتے ہیں تاکہ ان کی جو ہے گرومنگ نالج کی جو گرومنگ ہے وہ ایک پروسیس کے اندر رہے تو یہ بہت ضروری ہے سیکنڈ جو اس کا آبجیکٹو ہے جی ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے تو ڈیولپ for فار نیو ریسپانسبلٹیز یہ اسی طرح ہے کہ آپ نے ایک شخص کی پرموشن جو ہے وہ کرنی ہے یا اس کو ایک دوسری شاپ میں بھیجنا ہے یا آپ کے پاس کوئی ایسا آڈر آیا ہے جس کی جو اسپیسیفکیشنز ہیں وہ تھوڑی ڈفر کرتی ہیں کو روٹین سے تو اس میں ضرورت ہوتی ہے کہ آپ جو وہ نئی چیزیں ہیں یا جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ورڈ میں اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے وہ ایک پورا سبجیکٹ بن چکا ہے آپ اس کو نیشنل لیول پہ لیں آپ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لیں نیشنل لیول پہ بھی آپ کے اسٹینڈرڈ ہیں انٹرنیشنل لیول پہ نہ صرف یہ کہ مختلف سوسائٹیز کے مختلف جو آرگنائزیشنز کے جیسے اگر آپ نے مختلف اے ایس ٹی ایم ہے امریکن سوسائٹی آف ٹیسٹنگ فار ہے ایسٹو ہے اسی طرح سے مختلف ورلڈ میں اسٹینڈرڈ ہیں جیسے اب آئی ایس او ہے آئی ایس او نائن تھاؤزینڈ ہے نائن تھاؤزینڈ ون ہے نائن تھاؤزینڈ ٹو ہے نائنسینڈ تھری ہے نائن تھاؤزینڈ فور ہے تو یہ اب اسٹینڈرڈائزیشن کی ورڈ بن گئی ہے تو آپ کو نئے سے نئے اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ فالو کرنے پڑتے ہیں اسپیشلی نیشنل uh, تو ہے ہی لیکن ایکسپورٹ انڈسٹری میں آ آپ کو جو ہے آئی ایس بغیر اب ذرا مشکل ہو جائے اپنی پروڈکٹ کی یا آپ اپنی پروڈکٹ کی اسپیسیفکیشن چینج کرتے ہیں یا اس کو آلٹر کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا گیون اسپیسیفکیشن تو یو نیڈ ٹو ہیو اے پرسن ہو ویل ٹرینڈ فار دیٹ اسپیسیفک جاب تو یہ بھی ایک جو ہے آسپیکٹ uh, ہے آبجیکٹو ہے ٹریننگ کا جو کہ بہت قابل ذکر ہے تیسری جو اس میں ہے جی وہ ہے ٹو پریپیئر امپلائز فار پروموشن کہ آپ نے uh, سوچا جی کہ میں نے کسی uh, جو ہے اس کی پروموشن کرنی ہے اس کو فرسٹ کیا ایک عام کاریگر ہے اس کو سپروائزر بنانا ہے ایک سپروائزر ہے اس کو فور مین بنانا ہے یا فور مین ہے اس کو مینیجرل سٹیٹس دینا ہے تو ظاہر ہے جب وہ نئی جاب پہ جائے گا تو اس کی نئی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اس کی نئی جو ہیں وہ جو ہے وہ اس سے وابستہ جو امیدیں ہوتی ہیں اس سے جو ذمہ داریاں وابستہ ہوتی ہیں وہ ٹوٹلی totally ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو اس لیے ایون ان کیس اف دیٹ پروموشن بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ٹرینڈ کرے اس بندے کو نئی جاب کے لئے یہ بہت ضروری ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جس میں کیا ہے ٹو ریڈیوس ایکسیڈینٹس اینڈ ویسٹیج نارملی ایک انٹرینڈ آدمی جب کسی نئی مشین پہ یا ایون جو پرانی مشین ہے یا جس پہ وہ آلریڈی کام کر رہا ہے جب اس کو ہینڈل کرتا ہے تو چانسز یہ ہوتے ہیں کہ جو ویسٹیج ہے وہ زیادہ ہوتی ہے مٹیریل کی کیونکہ ٹیسٹنگ میتھڈز میں اور جو ریپیٹیشن کہ آپ نے کوئی اگر وہ دیکھا ہو جو لیتھ مشین پہ کام کر رہا ہو تو نارملی تھوڑی سی کیلیبریشن میں جو اونچ نیچ ہوتی ہے اس سے را میٹیریل جو ہے وہ ضائع چلا جاتا ہے تو ویسٹیج کو روکنے کے لیے اسٹینڈرڈس کو امپروو کرنے کے لیے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی پرفارمینس کو بڑھانے کے لیے بھی ٹریننگ جو ہے وہ ایک بڑا مین چیز ہے جیسے میں نے گزارش کی کہ ٹریننگ کبھی ختم نہیں ہوتی آپ جب ایسی انڈسٹریز میں آتے ہیں جو لیبر انٹینسو ہیں اور جہاں پہ آپ کی ہینڈ کرافٹ جو ہے وہ ایون کاؤنٹ کرتی ہے آل دو وہ فارمل انڈسٹریز بھی ہو سکتی ہیں جیسے ہمارے یہاں کٹری ہے یا ہمارے اسپورٹس کی گڈس ہیں لیکن اس کے اندر بھی اب وہ ٹرینڈ جو ہے وہ پرانے والے نہیں رہے آپ کو دنیا کے بدلتے ہوئے اسٹینڈرڈس کے ساتھ جو ہے وہ چلنا پڑتا ہے اور وہاں پہ بھی اگر آپ اپ گریڈیشن کرتے ہیں یعنی اگر تو آپ کو اپنے جو آپ کو پیس ورک کسی کو دیتے ہیں یا آپ کو جو کرافٹ مین ہیں ان کو ٹرین کرنا پڑتا ہے بتانا پڑتا ہے جی کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز جو ہیں یا ہم سے جو ایکسپیکٹیشن ہمارے امپورٹر کر رہا ہے وہ کیا ہے اور آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے دیکھو گا کافی عرصے سے مختلف قسم کے جو لاس ہیں چھوٹے موٹے جو اداروں میں وہ بھی اور بڑے اداروں میں خصوصا بالخصوص یہ کچھ جو ہے ایل لو کے اور کچھ ہمارے آئی ایس کے انہوں نے آ کے جو چینجز لائے ہیں اس کے سلسلے میں ٹریننگ کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ زور دیا جا رہا ہے پھر اگلا جو آبجیکٹو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ٹو انسٹرکٹ ان دا آپریشن آف نیو اکوپمنٹ کہ آپ نے اسٹینڈرڈ کو بڑھانے کے لیے اپنی پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے یا ترقی کے لیے یا اپنی جو انڈسٹری جو ہے یہ ایک اسٹیٹک چیز نہیں ہے اٹس اے ٹیکنالوجی بیسڈ تھنگ ٹیکنالوجی کبھی اسٹیٹک نہیں ہوتی یہ بڑھتی ہے ہر روز انوویشنز ہوتی ہیں اپ گریڈیشنز ہوتی ہیں ایڈیشنز ہوتی ہیں انوویشنز ہوتی ہیں پھر آپ کو اس کے ساتھ ساتھ را میٹیریل چینج ہوتے ہیں را میٹیریل کے سورسز چینج ہوتے ہیں آپ کو نئے اسٹینڈرڈ فالو کرنے پڑتے ہیں اکانومی اور مینوفیکچرنگ کا بڑا ساتھ ہے آپ ہر وقت دیکھتے ہیں کہ جی مجھے اکانومی اور कहां से मिल सकता है एक مل था ہے ایک ہینڈ جو ہے آپریٹڈ جیسے لوم ہے اس سے ہو کام ہوتا تھا پھر پار لومز آ گئیں پھر ایئر جیٹ لومز آ گئیں پھر پروجیکٹائل لومز آ گئی. تو یہ ایک پروسیس ہے ٹیکنالوجی جو ہے یہ کہیں پہ آ کے اس میں یہ انوویشنس کا جو عمل ہے یہ رکتا نہیں تو ہر جگہ پہ یہی عمل جو ہے اگر ہم سٹیٹک رہیں گے اگر ہم جامد رہیں گے اور اس عمل کو روک دیں گے تو ترقی رک جائے گی پر یہ ایک المیہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے کہ اس کی ترقی رک جائے الحمدللہ ہمارے انٹرپرائزز انٹر... ہمارے جو انٹرپرائز ہیں ہمارے جو انٹرپرنورز ہیں وہ اتنے اگریسو ہیں سلسلے میں کہ آپ اگر ہمارے سنتی شہروں میں دیکھیں تو آپ اگر دس سال یا بیس سال کے گیپ کے اندر ان کا انالیسز کریں تو اتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے جو انوویشنز کو اپنایا ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ نئی ٹیکنالوجیز کو اپنایا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس کا جو ہے جو فگر اس کو بڑی تیزی کے ساتھ ریفلیکٹ کرتی ہے تو یہ بھی ایک جو ہے نئی مشین کی انڈکشن اس میں ایک بڑا اس کا میجر پارٹ ہے ٹو میٹ دا نیو اسٹینڈرڈ ٹو میٹ دا نیو انویشنس اور اس میں بھی ٹریننگ جو ہے اس کا بڑا عمل دخل ہے اگلا آبجیکٹو کیا ہے جو اس کا ٹو انشور مینجمنٹ سکسیشن یعنی آپ نے جو مینجمنٹ ہے وہ ضروری نہیں کہ ایک ہی شخص کے ہاتھ میں رہے اٹ از نارملی روٹیشنل تھنگ سم ٹائم سم باڈی ہیز ٹو بی ایٹ سم ایج پوائنٹ ویئر ہیو ریٹائرمنٹ اور کوئی خود ولنٹریلی چھوڑ کے چلا جاتا ہے یا آپ کو ویسے جو ہے uh, کسی نہ کسی ادارے میں uh, کوئی ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے جو uh, ایک بندے کو ریپلیس uh, کرے یا ان کو اس کی جو, uh, جو سیٹ ہے اس کو انہیریٹ کرے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو نیا آنے والا بندہ ہے جس نے ذمہ داری سنبھالنی ہے آپ پہلے ہی اسے ذہن میں رکھتے ہیں جی کہ ہمارا فلاں بندہ فلاں مینیجر یا فلاں فو مین یا فلاں جیمو مینجر از اے ویری کیپیبل پرسن اگر یہ آرگنائزیشن سے ایک دن اس نے چلا جانا ہے تو کیا ہمیں اس کا جو الٹرنیٹو ہے نیم البدل ہے جو اس کا وہ ہمیں ابھی سے اس کو تلاش کرنا چاہیے اور اس کو ٹرینڈ کرنا چاہیے اس لیے نارملی ایسی انڈسٹریز میں ایسے لوگوں کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے ایز اے لوگوں کے ساتھ جن کے بارے میں یہ اپریہنشن یا امین اس نارمل پروسیجر ایون جیسے میں نے ریٹائرمنٹ کی بات کی تاکہ وہ لرننگ ساست ساتھ کرتے رہیں اور ایک اچھے اس کی جانشین ثابت ہوں آ, جو بندہ گیا ہے اس کی جگہ پہ کام کرنے کے لئے گیپ جو ہے وہ نہ آئے کیونکہ پروڈکشن میں جو گیپ ہے وہ ایک بڑی لیتل جو ہے وہ ایکشن ہے اس لیے اس کو اوائڈ کرتے ہیں یہ سکسیشن کے عمل میں بھی ٹریننگ جو ہے اس کا ایک بڑا عمل دخل ہے ہم نیکسٹ دیکھتے جی, ہے ٹریننگ انڈکٹ چینج جب ہم ٹریننگ کرتے ہیں تو کیا کیا چینجز جو ہیں کس کس چیز میں وہ چینجز جو ہے ٹریننگ کے بیس کے اوپر آتی ہیں اس طرح سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں زیادہ آسانی کے ساتھ کہ ٹریننگ کا مقصد جو ہے وہ کیا کیا چینجز پروڈیوس کرنا ہے یا کیا کیا تبدیلیاں آپ ایک ٹریننگ دینے کے بعد ایکسپیکٹ کرتے ہیں سب سے پہلی اس میں کیا ہے جی نالج یعنی ٹریننگ کے ساتھ آپ کی جو نالج ہے اوڈ انکریز وین یو آر ڈائجیسٹنگ نیو تھنگس آپ نئی چیزیں جو ہے پرسیو کر رہے ہیں نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں نئی چیزوں کی طرف آپ کو سکھایا جا رہا ہے تو آپ کی جو نالج ہے اس میں چینج آنی جو ہے یہ ضروری ہے یہ جو میں یہاں تھوڑا कर آپ کو ایکسپلین کر دوں بیسیکلی جو ٹاپک ہے یہ ایک بڑی سیدھی سی اسٹڈی ہے کہ یعنی اگر آپ کسی کو ٹرینڈ کرتے ہیں یا کسی کو آپ جو ہے تربیت اس کی کرتے ہیں تو اس کے انڈیکیٹرز کیا کیا ہیں کہ کن کن جو اس کے جو فنڈامینٹلز ہیں کیا کیا ہیں جن کے اندر چینجز آئیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اٹس اے پازیٹیو سارٹ آف ٹریننگ اور یو آر گوئنگ ٹو پازیٹیو سائڈ تو پہلا جو ہے وہ میں نے جیسے گزارش کی نالج کہ نالج میں جو اضافہ ہے یا چینج چینج سے مراد یہی ہے کہ پازیٹیو چینج یہ ایک پہلا ہے جو چینج کا فیکٹر ہے دوسرا چینج کیا ہے جی ایچیٹیوڈ ایچیٹیوڈ کی میں اپنے ڈیفینیشن پہلے بھی لیکچر میں گزارش کر چکا ہوں بیسیکلی یہ ایک بہیویئر ہے آپ کا ایک پروفیشنسی ہے آپ کی جو ایک کسی بھی ریئیکشن ہے کسی بھی اس کی جو ایکشن اس کی طرف آپ کے مختلف رویہ جیسے ہم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں تو اس میں یہ جی دیکھنا ہوتا ہے کہ جی کہ اس کے اندر کیا چینجز آئی ہیں کیا آپ ایک زیادہ ٹریننگ کے ساتھ زیادہ ریسپانسبل آدمی بن گئے ہیں زیادہ آپ کا جو ہے وہ بہیویئر ٹو جاب ہے وہ زیادہ میچیور ہو گیا ہے زیادہ اسکلڈ پرسن کے طور پہ آپ وہ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں ویسٹیج وغیرہ اور کوالٹی کنٹرول میں یا جس مقصد کے لیے آپ کو بی ٹرینڈ کیا گیا ہے اس کے لیے آپ یا سپرویژن کی اگر وہ جاب ہے تو کیا آپ کے ایٹیٹیوڈ میں چینجز آئی ہیں اگر آپ کے ایٹیٹیوڈ میں پوزیٹیو چینج آئی ہے اور جس مقصد کے لیے آپ کو ٹرینڈ کیا گیا ہے وہ چینج لانے میں آپ کا ٹرینی جو ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے اس کا مقصد ہے کہ اس کی جو ٹریننگ ہے دیٹ از گوئگ ٹو ورڈس پازیٹیو سائڈ تو یہ بھی ایک ڈائریکٹ میئرمنٹ ہے ٹو جج دی افیکٹونیس آف ٹریننگ Uh, given to a person uh, and then determination of that uh, effectiveness by determination of, determination of changes تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی کہ کیا چیز ہمیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم ایز اے چینج ایبلٹی یعنی اس کی جو قابلیت ہے اس کے اندر جو صلاحیت ہے کسی کام کو کرنے کی وہ بڑھنی چاہیے اس کے اندر جو uh, ایک, uh, کوئی ایک کام آلریڈی وہ کر رہا ہے تو ٹریننگ کے بعد یہ ضروری ہے کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو کرے یا اگر وہ پہلے سے انٹرینڈ ہے اور کسی جاب کے लिए اس کو ٹرینڈ کیا گیا ہے تو ہی شوڈ بی ایبل ٹو ہینڈل دیٹ یہ چینج اس کے اندر اگر نہیں آتی تو اٹ well یا تو اس کی ٹریننگ میں کوئی خرابی رہ گئی ہے یا اس نے سیکھا اچھی طرح سے نہیں ہے تو یہ چینج بھی جو ہے یہ ایک بڑی پوزیٹو uh, انڈیکیٹر ہوتا ہے افیکٹونیس آف ٹریننگ کے لیے نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی آپریشنل ریزلٹس یعنی پریکٹیکلی آپ کے سامنے جو کارکردگی آتی ہے اس کے اندر چینج آنی چاہیے اگر ایک شخص کو اگر ایک مشین کے اوپر ٹریننگ دی گئی ہے ٹو پروڈیوس بیٹر تھنگس تو جو چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں جو اینڈ پروڈکٹ ہے اس کو بیٹر ہونا چاہیے یہ چینج جو ہے بیٹرمنٹ کی چینج یا ایفیز این اے سروس انڈسٹری وہ پبلک ڈیلنگ کا کام کرتا ہے یا ریکوری uh, کا کام کرتا ہے یا کوئی اور اس کے ذمہ بلنگ کا کام ہے یا اکاؤنٹینسی میں وہ ہے تو جو جاب اس سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس جاب کے اندر جو ہے پازیٹو چینج آنی چاہیے اور اس جاب کی جو اینڈ پروڈکٹ ہے یعنی اس جاب کا جو ریزلٹ ہے وہ پروڈیوس ہونا چاہیے یہ نہیں کہ صرف ایک ایک یعنی ایک جو یوز لیس ایفٹ ہو کے جی ایک اتنا عرصہ جو ہے وہ ٹریننگ کے اندر ضائع کیا گیا ہے لیکن ایک چیز بڑی جو کلیئرلی دیکھی گئی ہے کہ اچھے اداروں میں جہاں پہ ٹریننگ پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے آپ کو چینج فیل ہوتی ہے اور وہ چینج ان دی شیپ آف پرفارمنس یا کیپبلٹی یا ایبلٹی یا ایچیٹیوڈ یا پروڈکٹ پرفارمنس کی صورت میں یا جو ورک پرفارمنس کی صورت میں وہ ضرور ظاہر ہوتی ہے پھر ہے جی کنڈیشنس فیسیلیٹیٹنگ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ان اسمال کمپنی یہ بیسکلی جو ڈسکشن ہے یہ ہے جی کہ وہ کون سی کنڈیشنز ہیں وہ کون سی ایٹماسفیئر ہے جو کسی بھی سمال انڈسٹری کے اندر کسی بھی ادارے کے اندر جو آپ کی ٹریننگ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں یا اس کے لیے بہت ضروری ہے میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ ہم پھر اسی کا ذکر کریں گے اپنی جو مختلف اسٹڈیز ہیں کہ نارملی ود اسپیشل ریفرنس ٹو ایس ایم ایز ان پاکستان ہماری جو پرسپشن uh, ہے ہمارے جو چھوٹے انڈسٹریسٹ کی ٹورڈس دی چینج اور the, uh, ایک جو دیكنیکل چینج کی میں بات کر رہا ہوں وہ تھوڑی سی ذرا اس میں كنزرویٹیو ہے تو بہیویئر ڈفرینٹ سا ہے جو فارمل گروپ ہے اس کا بیہیویئر اس میں جو نئے بندوں کو ٹرینڈ کرنا یا نئے ٹرینڈز کو لانا وہ ڈیفرنٹ ہے فارمل گروپس کا جو ہے وہ بالکل ٹوٹلی totally ڈیفرنٹ ہے اس میں بیسیکلی جو آ جاتا ہے پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ جی جو نئے رجحانات ہیں ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے اس کے بعد انڈسٹری کی نیچر ہے یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں لیکن ایک بات جو بڑی خوش آئند ہے وہ یہ ہے کہ جو, جو ہماری جو اسٹینڈرڈائزیشن ہے وہ اس کو فروغ مل رہا ہے مختلف اداروں کی نسبت جیسے میں نے گزارش کی کہ اگر آپ سیال کوٹ میں سمجھتے ہیں کہ جی آئی ایس او ایک بڑی کمپنی پر لاگو ہوا ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ اس بندے تک جاتے ہیں جو پیس ورک کے اوپر ویجز کے اوپر ڈیلی ویجز کے اوپر ایک مزدور کام کر رہا ہے کیونکہ اس کو یہ سکھایا جائے گا کہ جناب تم نے یہ جو چیز بنانی ہے اس کے اندر یہ اسٹینڈرڈ جو ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور یہ ہمارے کمپنی کی اسپیسیفکیشنز ہیں یعنی یہ ضروری نہیں کہ ایک جو اسٹینڈرڈائزیشن uh, کی دی گئی ہے کسی چینج کے لیے وہ صرف وہ جو ہے وہ اپر لیول پر ہے وہ ٹریول کرتی ہے اس لیول تک جہاں پہ بیسک پروڈکشن یونٹ ہوتا ہے یعنی وہ اگر مینل لیبر ہے تو وہاں پہ عام جو ایک آدمی جو ہینڈ کرافٹ پہن ہے اور جو اسٹیچنگ کر رہا ہے اس تک اس کی جو اثرات ہے وہ بلتے ہیں ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں اسٹڈی کرتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے کہ کس طرح سے یہ جو ہے سارا پروسیس ہوتا ہے مینجمنٹس پروگرام جیسے میں نے گزارش کی کہ جی ایک ادارے کے اندر یہ ضروری ہے کہ جی آپ جب کچھ لوگ ہیں وہ جاتے ہیں نئے لوگ جو ہیں ان کی جگہ آتے ہیں یہ ایک پروسیس ہے اور اس میں ایک بڑا نیچرل سا پروسیس ہے ایک وش سرکل ہے جس نے چلنا ہے تو آپ کو یہ فیکٹرز جو ہے یہ بڑا ایک میجر فیکٹر ہے ٹریننگ کے لیے کہ جی آپ کو سکسیسرز جو ہیں نئے لوگ جو ہیں وہ تلاش کرنے پڑتے ہیں کیونکہ کچھ عرصے کے بعد چاہے وہ عرصہ اس کو ریٹائرمنٹ کہہ لیں یا سڈن چینج کہہ یا ٹیکنالوجی کی چینج کہہ تو نئے لوگوں کی آپ کو پڑتی ہے تو اس کے یہ ایک جو ہے یہ ٹریننگ کے لیے یہ ایک میجر جو ہے فیکٹر ہے پھر جو ہے سٹیڈی گروتھ آف دی کمپنی اگر آپ کو کسی بھی کمپنی کی ایک سٹیڈی گروتھ چاہیے اور آپ کو چاہیے اگر آپ کو یہ آپ کو ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی کمپنی جو ہے وہ ترقی کے مختلف جو مراحل ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ طے کرے اور ایک اچھی انڈسٹری کے طور پہ اپنی جو ہے وہ گول اچیو کرے تو آپ کو اپنے سٹاف کو نئے ٹرینڈس کے لئے نئی مشینری نئی انوویشنس نئی ٹیکنالوجی اس کے ساتھ ان کو اویئرنیس دینے کے لیے بھی ایک فیکٹر ہے جو ٹریننگ کو انٹروڈیوس کرتا ہے یعنی ٹریننگ کی لیے جو آ, مختلف فیکٹرز ہیں اس میں یہ فیکٹر بھی بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ ایک سٹیڈی گروتھ جو ہے ایک آپ اگر ایک ورٹیکل اچیومنٹ آپ نے اگر کرنی ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے سٹاف کو وقت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے جو آرگنائزیشن ہے اس کے وقت کے ساتھ ساتھ نئے رجحانات نئی ٹیکنالوجی نئی انوویشنز نئے میتھڈز آف پروڈکشن نئے را مٹیریلس نئے جو طریقے ہیں کوالٹی کنٹرول کے یا ڈیزائن کے ان کے اندر ٹرینڈ کریں تاکہ آپ کا جو گروتھ کا عمل ہے وہ جاری رہے پھر ہے جی فریڈم ٹو یگ ایگزیکٹوز ٹو نیو ایکسپیرمنٹ یہ بڑا ضروری ہے جو نئے لوگ آتے ہیں پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں فل آف انرجی ان کے اندر ایک وزڈم ہوتی ہے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ہل دو بہت سارے جو ایسے کام ہیں ان میں سم ٹائم ایکسپریمنٹس میں یو لوز را مٹیریل یو لوز منی انٹ اینڈ سم ٹائم یو لوز ٹائم یو ویسٹ را مٹیریل آٹ آف ادر تھنگز انٹ لیکن سم ٹائم وہ اتنا اچھے ریزلٹس بھی پروڈیوس کر دیتے ہیں کہ جو بہت زیادہ آپ کی کمپنی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں تو یہ نارملی دیکھا گیا ہے کہ جب آپ ینگ ایگزیکٹوس کو یا نئے ٹرینیز کو یا وہ لوگ جو نئے کمپنی میں انڈیوز ہوتے ہیں وہ فل اف جو ہے وہ انرجی ہوتے ہیں ان کو جب آپ فریڈم دیتے ہیں کام کرنے کی اور فری ہینڈ دیتے ہیں تو نارملی وہ بڑے اچھے ریزلٹ پروڈیوس کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ وی آر ہیونگ ریسپانسبلٹی اور اس رسپانسبلٹی کے لیے ہم پہ ٹرسٹ کیا گیا ہے and they are then after producing the results. تو مے جیسے میں نے گزارش کی سمٹائم یہسپریمنٹس جو ہیں اور جو فریڈم ہے اس کی آپ کو قیمت چکانی پڑے لیکن اس کے results بڑے اچھے ہوتے ہیں یہ جو ہے research میں ثابت ہوا ہے next ہم دیکھتے ہیں جی delegation of responsibilities کہ آپ اپنی جو اختیارات ہیں جب اس کو منتقل کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو جی آپ نے فرس کیا کچھ آپ کے پاس پانچ یا چھ یا دس پورٹ فولوز ہیں اینڈ یو تھنک جی آئی ایم ناٹ ڈوئنگ جسٹس ٹو ایوری پورٹ فولو اور مجھے یہ اختیارات جو ہیں یہ اپنی پاس جو ہے یہ ڈیلیگیٹ کر دینے چاہیے کسی اور شخص کو یا آپ کے سمجھتے ہیں جی مینیجر اسٹاف کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے کسی شخص کے اوپر یا کسی شاپ کے جو فور ہے یا کسی الیکٹریکل شاپ کا جو انجینئر ہے تو اسے جی کہ اپنے جو پارز ہیں وہ ڈیلیگیٹ کر دے کسی دوسرے بندے کو کچھ حصہ تاکہ اس کا جو بوجھ ہے وہ اس میں ڈپارٹ ہو کے اس میں کچھ تھوڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں تو پھر اس میں بھی یہ ایک ضرورت پیش آ جاتی ہے یعنی یہ چیز جو ہے یہ ایک سبب بنتی ہے ٹریننگ کی جنریشن کا تو یہ فیکٹر بھی اس میں ایک بڑا پازیٹو فیکٹر ہے پھر جی میتھڈ آف ٹریننگ مختلف ممالک میں مختلف طریقے ہیں ڈیمونسٹریشن ہے انسٹیٹیوشنز ہیں آپ جا کے اس مختلف اداروں میں ٹریننگ حاصل کرتے ہیں آپ کو جو ہے وہ اپرینٹر شپ جیسے کہتے ہیں یعنی اپرینٹر شپ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان دا کلاس روم بھی آپ کو تھیئری پڑھائی جاتی ہے اور آپ کو پریکٹیکل بھی جو ہے جاب کے اوپر کرایا جاتا ہے پھر ایسی ٹریننگز بھی ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ دوسرے اداروں میں بھیجا جاتا ہے جو کہ سملر انڈسٹری ہوتی ہے کہ جی پہلے آپ وہاں سے سیکھ آئیں اس کے بعد پھر آپ ہمارے پاس آگے کام کریں لیکن ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ ٹریننگ کا جو ہے رجحان ہے جو اگین میں اس میں گزارش کروں گا کہ جو ریسنٹ سرویز ہوئے ہیں اس میں جو سب سے زیادہ ٹریننگ پاکستان کے اندر فائدہ مند دیکھی ہے وہ آن دی جاب ٹریننگ ہے یعنی ایک را لیبر کو بھرتی کیا گیا اس کو ریکروٹ کیا گیا اور اس کو مشین کے اوپر خود سکھایا گیا آن دا جاب اس کو ٹریننگ دی گئی جیسے میں نے گزارش کی تھی کانسیپٹ جو تھا اس کو ہم اپنی لینگویج میں لوکل لینگویج میں شاگرد کا کانسیپٹ کہتے ہیں اس کو جو ہے بڑی اہمیت دی گئی ہے اسٹڈیز میں اور اس پہ زور دیا گیا ہے کہ اس کو, اس کو ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ دیا جائے اور اس کو دیکھا جائے جی کہ اس کے اندر تھوڑی سی جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی اور ٹیکنیکل اس کے جو ہے اس کو مد نظر رکھ کے اس کو باقاعدہ ایک اسکول آف تھاٹ کا درجہ دیا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ کون کون سے میتھڈز جو ہیں ٹرینگ کے وہ مستمل ہیں اور کس طرح سے آ, وہ افیکٹ کرتے ہیں کسی ٹریننگ کو لیٹ سی ون بائی ون آن دا جاب ٹریننگ اس میں جی کیا چیز ہے سب سے پہلے ڈیمونسٹریشن ڈیمونسٹریشن کیا ہے کہ چار یا پانچ یا چھ آدمی ہیں جو ٹرینز ہیں اور وہ ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں جو ان کے آگے ڈیمونسٹریشن کر رہا ہے جی کہ اوکے یہ جاب ہے اس کو میں اس طریقے سے کر رہا ہوں آپ غور سے اس کو دیکھیں اور ساتھ ساتھ وہ بتاتا ہے جی کہ آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے آپ نے اس طرح سے یہ کام کرنا ہے آپ نے اس طرح سے اس کو جو ہے وہ پرفارم کرنا ہے یہ یہ آپ کو چیزیں ملحوظ خاتے رکھنی ہیں تو ایک دفعہ یا دو دفعہ یا دس دفعہ کیونکہ انڈسٹریز میں ایک جو عمل ہے وہ چونکہ پروڈکشن کا عمل ہوتا ہے تو وہ ایک کنٹینیوس ایک پروسیس ہوتا ہے تو جب وہ ڈیمو دیکھتے رہتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے اس کے لیے اویئرنس پیدا ہو جاتی ہے اور پھر ان کو ایز اے پرنٹس جو ہے وہ موقعے دیے جاتے ہیں کہ کچھ پارٹ اس کا وہ آہستہ آہستہ کریں پھر مچ مچور پارٹ پھر آہستہ کر کے فائنلی ڈیمونسٹریشن جو ہے اس سے جو uh, لوگ ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ پھر خود اس قابل ہو جاتے ہیں ایک اسٹیج پہ آ کے وہ جاب کو ہینڈل کر سکیں دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے پرفارمینس یعنی پرفارمینس یہ ہے کہ آپ اپنی جو کارکردگی ہے جو اپنی جو آپ کی پرفارمینس انڈسٹری کے اندر ہو رہی ہے اس کو جانچنے کا موقع دیں کاریگر کو یا اس آدمی کو جو نیا آپ نے کیا ہے لیٹ ہم ایٹ ہز اون اس کو جج کرنے دیں پرفارمینس کہ وہ خود کیسے پرسیو کرتا ہے پرفارمینس کو اب یہ پرسپشن جو ہے یہ اگر تو ایک بندے کے اندر یہ ارج ہے کہ نے سیکھنا ہے اس کے اندر ایک خواہش ہے سیکھنے کی اس کے اندر کام کرنے کی ایک ارض ہے وہ بڑی جلدی پرفارمینس کو وہ جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گا اور اس کو پرسیو کر لے گا اور اس پرفارمینس کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے اندر جو ہے وہ اس کے اندر ایک جو ہے ایک جو سینس پیدا ہوگی وہ کیپبلٹی کی سینس جو ہے وہ پیدا ہوگی کہ میں جی اوور آل اس کام کو کر سکتا ہوں پرفارمنس کو بار بار جو ہے اس کو دیکھنا اور اس کو جو اینالائز کرنا ہے یہ بھی ایک سارٹ آف میتھڈ ہے ٹریننگ کا پھر ہمارے پاس ہے جی انسپیکشن آف ورک اگر آپ دو چیزیں جو ہیں وہ دیکھتے رہیں کہ آپ اگر کوئی کاریگر کام کر رہا ہے اور آپ وقتاً فوقتاً اس کے کام کی انسپیکشن کرتے ہیں اس کے اسٹینڈرڈس کو جانتے ہیں اور اس کے اسٹینڈرڈس کو آپ ڈٹرمین کرتے ہیں کہ آیا اس اسٹینڈرڈ کے مطابق یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں تو آپ اگر وہ بلو اسٹینڈرڈ ہے تو اس کو اچھا آپ میتھڈ بتائیں اس کو آپ بتائیں کہ جی یہ انسپیکشن کے دوران کہ یہ آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں یا آپ دیکھتے دیکھتے انسپیکشن کرتے ہوئے اس کو تھوڑا سا بتا دیں کہ جی اس کو آپ نے اس طرح سے ہینڈل نہیں کرنا اس طرح ہینڈل کرنا ہے یا یہ آپ ویسٹج آپ سے کچھ ہو رہی ہے یا اگر وہ اچھا ورکر ہے تو آپ پرفارمنس میں اس کی جو ہے یا اس کی جو ڈیورنگ جاب آپ جب انسپیکشن کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا انکریج کر دیں تو یہ بھی ایک سارٹ اف ٹریننگ ہے کہ انسپیکشن کے دوران ریمارکس جو ہیں وہ پاس کرنے نارملی ایسے ریمارکس سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں جو کسی کو ڈسکریج کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اسپیشلی ایسے لوگ جو انسٹرومنٹس کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں یہ مشینری کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں آ, وہ ان کی کنسنٹریشن امپیئرڈ ہو جاتی ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو آ, جب ہم انڈسٹریل سائیکولوجی پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ چیز بڑی اسکو پہ زور دیا گیا ہے کہ آپ اس کی جو کنسنٹریشن ہے اس کو امپیئرڈ کرنے کے لیے کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جو اس کو آن دا جاب جو ہے اس کی کنسنٹریشن کو امپیئرڈ کرے تو انسپیکشن کے دوران کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اگر اس کو اس کی غلطی بھی بگڑتے ہیں تو اس کو بڑے ایک اچھے طریقے کے ساتھ آپ ریکٹیفائی کریں اور اس کو بتائیں کہ جس کا صحیح طریقہ کیا ہے اس جاب کو پرفارم کرنے کا تو یہ بھی ایک انڈائریکٹلی میتھڈ ہے پرفارمینس کے ذریعے اور کسی بندے کی جو ہے اس کی انسپیکشنز پیریوڈیکل انسپیکشنز کے ذریعے آپ اس کو انڈائریکٹلی ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ آپ کو میں بتاؤں کہ جہاں پہ اچھے انسپیکٹرز ہوتے ہیں کوالٹی کنٹرول انسپیکٹر یا اچھے انجینئرز ہوتے ہیں ان سے لوگ بہت سیکھتے ہیں اور وہ بڑا ایک پازیٹو رول ہوتا ہے کسی بھی آن دا جاب ٹریننگ کے اندر پھر ہے جی اپرینٹس شپ ٹریننگ اس کو میں پھر گزارش کر دوں ہمارے ملک میں جو سب سے زیادہ میتھڈ رائج ہے جو سب سے زیادہ آ, طریقہ جو ہے وہ اپرینٹرشپ کا ہے اپرینٹرشپ کیا ہے کہ جی اس میں بیسیکلی اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کو تھیوری اور پریکٹیکل جو ہے وہ سائملٹینیسلی جو ہے دونوں کی تربیت دی جائے یعنی آپ کام بھی سیکھیں اور ساتھ ساتھ اس کام کے بارے میں آپ کو انفارمیشن بھی دی جائے آپ نے نارملی دیکھا ہوگا جی کہ لوگ پوچھتے ہیں جی کہ آ, آج کل آپ کیا کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ جی ہم اپرینٹرشپ کر رہے ہیں تو نارملی جو فریش گریجویٹس ہوتے ہیں یا جو لوگ نئے ریکروٹ ہوتے ہیں تو انہیں تین مہینے سے چھ مہینے یا ڈپینڈنگ اپان دا نیچر آف ٹیکنالوجی اور مشینری دی آرگوئنگ ٹو ہینڈل اور دی جاب دے گوئنگ ٹو ہینڈل ان کے مطابق ان کی جو اپرینٹرشپ ہے اینڈ ایون ان دی سروس انڈسٹری لائک بینکس اور انشورینس کمپنیز اور لیزنگ کمپنیز یا کچھ اور ادارے ہیں وہاں پہ بھی اپرنٹرشپ جو کا کانسپٹ بڑا ہے کہ جی ان کو آن جاب ٹریننگ دی جاتی ہے اور پاکستان جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ جو سب سے زیادہ طریقہ مستعمل ہے یعنی رائز ہے استعمال ہوتا ہے ٹریننگ کے لیے وہ آن دا جاب ٹریننگ ہے یعنی آن دا جاب ٹریننگ کے اندر بھی اپرینٹرشپ جسے ہم کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ طریقہ جو ہے اس وقت ہمارے یہاں کامیاب ہے اور اسی کو زیادہ تر جو ہے وہ فروغ دیا جا رہا ہے اکارڈنگ ٹو دی اسٹڈیز تو ہم دیکھتے ہیں جی نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے جاب روٹیشن اب ایک کمپنی ہے جی اس میں ڈفرنٹ فنکشنس ہیں لاتعداد مشینیں ہیں میں گزارش کروں گا کہ سٹارٹنگ فرام را مٹیریل ٹو اس کے جو پروسیسز ہیں مختلف اس کے انیشل uh, پروسیس ہیں پھر اس کے فنشنگ پروسیس ہیں پھر اس کی انسپیکشن پروسیس ہیں پھر اس کی uh, بعد اس کی اویئر ہاؤسنگ کے پراب... تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے انڈسٹری ٹو انڈسٹری میں بھی ایک uh, جو ملٹی پروسیس انڈسٹری ہے یا کیمیکل انڈسٹری ہے اس میں بہت زیادہ جو اسٹیجز ہیں انوالو تو یہ ضرور ایک بہت ضرورت ہے کہ ہر آدمی جو وہاں کام کرتا ہے اس کو اپنے دوسرے شعبے کے بارے میں نالج ہو یعنی اس کو دوسری جو جابس ہیں ان کے بارے میں نالج ہو اس لیے اچھی کمپنیز میں جاب کو روٹیٹ کیا جاتا ہے یعنی اگر تین مہینے اس نے ایک سیٹ پہ کام کیا ہے تو پھر تین مہینے اس کو دوسری سیٹ پہ لگا دیا جاتا ہے پھر تین مہینے اس کو ایک اور سیٹ پہ یا جو بھی ٹائم وہ ڈٹرمین کرتے ہیں اس سے تین کہ آپ کے پاس تقریباً ہر جو فیلڈ ہوتا ہے اس کا بندہ جو ہے اس کی ریپلیسمنٹ موجود ہوتی ہے اور خدا نخواستہ کسی بیماری یا کسی اور صورت میں جب وہ بندہ غیر حاضر ہوتا ہے ایک جاب سے تو نیکسٹ مین کین ٹیک ہز پوزیشن اور آپ کا جو پروڈکشن کا عمل ہے وہ رکتا نہیں دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی ایک سٹیج پہ کام کر رہا ہے یا ایک سیٹ پہ کام کر رہا ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ نیکسٹ جو ہے جہاں پہ یہ میری پروڈکٹ نے جانا ہے وہاں پہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے تو جو سٹینڈرڈ ہے یا امپروومنٹ آف کوالٹی ہے اس کے اندر بڑا فرق پڑتا ہے اور تیسری اس کی جو سب سے اچھی ریزن یہ ہے کہ سینس آف جو ہے اونرشپ اس کا بڑا احساس ہوتا ہے کہ ایک ہارمنی آ جاتی ہے مینٹل ہارمنی آ جاتی ہے کہ جی میں اس انڈسٹری کی ہر ایک چیز کو جانتا ہوں اور ایک یہ جو احساس ہوتا ہے یہ بڑا ایک پازیٹو احساس ہوتا ہے سائیکلوجیکلی اور بڑی یہ ڈرائیو کریئٹ کرتا ہے کاریگروں کے اندر اس لیے روٹیشن آف جاب جو ہے اس میں سم ٹائم یہ بھی لوگوں میں یہ تاثر پیدا ہو جاتا ہے جی کہ کچھ جاب ایسی ہوتی ہیں جو آسان ہوتی ہیں تو جو فیور فیوریٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ بھیجا جاتا ہے کچھ جاب بڑی مشکل ہوتی ہیں ٹو ہینڈل تو یہ بھی جو احساس ہے اس سے بھی آ, وہ پھر نکل آتے ہیں اس لیے روٹیشن جو ہے اٹ از ون میتھڈ بائی وچ یو کین ٹرین یور اسٹاف اینڈ دیٹ از ریڈی ویری بینیفیشل میتھڈ ہر دو صورتوں میں یعنی آپ کی اگر خدا نخواستہ کو غیر حاضر ہوتا ہے کسی بیماری کی وجہ تو پروڈکشن متاثر نہیں ہوتی اور دوسرا آپ کے جو ہوتے ہیں کاریگر ہوتے ہیں یا آپ کی جو ورکنگ فورس ہوتی ہے اس کو فسٹ ہینڈ نالج ہوتی ہے سارے پروسیس کی کہ اس کمپنی کے اندر کیا کیا پروسیسز ہیں اس لیے امپروومنٹ آف کوالٹی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں اس پہ بڑا فرق پڑتا ہے کہ ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ میں اس پروڈکٹ کے ساتھ جو ہے وہ کیا اس کا پروسیس ہے تو اس لیے ہر پروسیس پہ جو ہے وہ کوالٹی کا کم سے کم جو ہے کنٹرول جو ہے اس میں ضرور فرق پڑتا ہے پھر ہے جی گروپ ٹریننگ تھرو کانفرنس میتھڈ یہ اسی طرح ہے جی کہ جیسے ایک گروپ بنا لیا جاتا ہے جی کہ کسی کمپنی سے پندرہ یا بیس یا چالیس یا پچاس لوگ سلیکٹ کیے گئے پھر ایک اس کے لئے ٹاپک چنا جاتا ہے کہ جناب آپ کو جو ہے وہ فس کیا ہم کہتے ہیں جی کہ ایک نئی مشین آئی ہے اور ہم نے اس کے بارے میں ٹرینڈ کرنا ہے یا ہمارے پاس ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اس کے بارے میں ٹرینڈ کرنا ہے تو اس کے لئے ایک سلیکٹ کر لیا جاتا ہے ٹاپک ٹاپک کے ساتھ پھر جو ہے مختلف قسم کی جو ہے وہ جو میڈیا کی جو مدد ہے وہ دی جاتی ہے آج کل تو جیسے بہت اچھا ہے پروجیکٹرز ہیں جیسے اور ملٹی میڈیا جو مختلف انسٹرومینٹس ہیں ان کی مدد سے پھر کانفرنس کے اندر یا اس جو گروپ ہے اس کو ایک یا تو ایکسٹرنل پرسن بلایا جاتا ہے جو کہ اس فیلڈ کا ماہر گنا جاتا ہے یا کوئی کنسلٹنٹ ہائر کیا جاتا ہے یا کوئی ایسا سیمینار کنڈکٹ کرایا جاتا ہے یا پھر کمپنی سے ہی کوئی سینئر آدمی اس کو کنڈکٹ کرتا ہے پھر وہاں پہ یہ بھی کوشش کی جاتی ہے جی کہ ایسے ڈیسکس کے اندر پریکٹیکلی بھی لوگوں کو بتایا جائے فلمس کے ذریعے یا کو ایکچل پارٹ کے کچھ حصوں کو ڈسپلے کر کے کہ کیا کیا اس میں نارملی آپ نے دیکھا ہوگا ایسے سیمینار جو ہیں وہ وینڈر انڈسٹری میں بہت زیادہ ہوتے ہیں جہاں پہ جو بیسک بڑی انڈسٹری کا جو ہے اونر ہے جو وینڈرز سے مال خرید کے اپنی چیزوں کو سمبل کرتا ہے وہ وینڈرز کی رہنمائی کے لیے اور وینڈرز کو ٹرین کرنے کے لیے ایسی ٹریننگ کو کنڈکٹ ہے جیسے آٹو موبائل انڈسٹری یا موٹر سائیکلنگ انڈسٹری میں ہوتا ہے کہ مختلف جو لوگ ہیں وہ uh, اس کو پارٹس کو بناتے ہیں اور دین uh, اس کی سمبلنگ کی جاتی ہے اور اینڈ پروڈکٹ بنتی ہے تو نارملی اس قسم کی جو ٹریننگ ہے وہ ایسے اداروں میں زیادہ مستعمل ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو نئے ٹرینڈز کو اور نئی ٹیکنالوجیز کو وہ آپ نے انٹروڈیوس کرانا ہوتا ہے اپنے وینڈرز uh, کو یا ورکرز کو تو uh, یہ جو ٹرینڈ ہے uh, اس میں نارملی uh, جو ہے مختلف سیمینارز ہوتے ہیں یا مختلف جو سیشنز ہیں یہ ہوتے ہیں ہر اچھا گروپ انڈسٹریل گروپ یا جو ایک سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ ادارے جو ہیں وہ اکٹھے مل کے اگر وہ ایک ہی فیلڈ سے ہیں تو چیمبر آف کامرس یا کسی اور ادارے کے تھرو وہ ایک ارگنائز کر لیتے ہیں سیمینار اور جو ہیں لوگ ان کو آکر کے کر جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا افیکٹو میتھڈ ہے جو ہے ٹریننگ دینے کا ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے جی here, ٹیکنیک کہ آپ کا جو اگلا وارث ہے یا آپ نے جس نے ہینڈل کرنا ہے نیکسٹ ہے اس کو انہیرٹ کرنا ہے اس کی جو ہے وہ ٹریننگ جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے یعنی اگر کسی انڈسٹری میں نارملی فارمل انڈسٹری میں یہ ایسا نہیں ہوتا فارمل انڈسٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ فیملی کے اندر ہی جو ہے وہ جو ہے میجر جو سیٹس ہوتی ہیں ان کی روٹیشن ہوتی رہتی ہے لیکن ایسی کمپنیز جہاں پہ انفارمل انڈسٹری زیادہ چلتی ہے وہاں پہ آ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک جو کی پوزیشن ہوتی ہے جیسے آپ یہ سمجھیں کہ اگر کوالٹی کنٹرول کا کوئی میجر پرسن ہے یا ایک مرچنڈائزنگ ٹیم کا کوئی لیڈر ہے یا کوئی ایسا ایک رول ہے انڈسٹری میں جس کی جو وراثت ہے یا جس کا جو جانشین ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے بغیر ہم رہے تو ہمارا گزارا نہیں ہوگا اور سم ٹائم یو ہیو کمپنی سیکرٹس اینڈ کمپنی ایٹماسفیئر یو کینیٹ افورڈ ٹو ہائر امیڈیٹلی ا نیو پرسن اینڈ یو ویڈ ناٹ لائک ٹو شیئر یور تھنگز ود ہم ہر کمپنی کے اپنے جو ہیں وہ نارمز ہیں تو اس سلسلے میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ شروع سے ہی ایک ینگ نارملی ایک ینگ اور پر اعتماد یا قابل اعتماد بندے کو جو ہے وہ اس جاب پہ لگا دیا جاتا ہے کہ اور شروع سے یہ ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ جی اس نے جو ہے یہ جانشین بننا ہے یا اس نے ذمہ داریاں سے بہالنی ہیں فلاں شخص کی اگر وہ چلا گیا تو اس میں ایک جو پرابلم دیکھا گیا ہے نارملی وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ینگ ایگزیکٹیوز جو ہیں وہ اس طرح سے آتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اپنا جو رویہ ہے اس کو بہتر رکھیں ورنہ بعض جگہوں پہ جو کمپلینٹس آتی ہیں ایچ آر مینجمنٹ میں وہ یہ آتی ہیں کہ جو کانفلیکٹس ہیں یگسٹرس کے درمیان اور جو پرانے کرگر ہیں اس کمپنی کے جو پرانے لوگ ہیں ظاہر ہے ان کی کنٹریبیوشن جو ہوتی ہے وہ گراس روٹ لیول سے شروع ہو کے کمپنی کے موجودہ سٹیٹس تک جاتی ہے اس لیے وہ اپنا جو رائٹ ہے نیچرلی وہ اس کو زیادہ سمجھتے ہیں تو یہ ذرا تھوڑا سا جو ہے اونرز کو یا مینجمنٹ کو خیال رکھنا چاہیے کہ کسی قسم کے کانفلکٹ جو ہیں وہ پیدا نہ ہو اور جو بہیویئر ہے انٹرپرسنل uh, ایسی صورت میں یعنی جب ایک شخص کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو بی دا باس سے آفٹر سکس ایئر اور آفٹر فائیو ایئر آفٹر ون ایئر آفٹر تو اس کا جو بہیویئر ہے اس میں اگر کوئی چینج آتی ہے تو that can create problem انڈسٹریل uh, ریلیشن کے اندر اور انڈسٹریل ریلیشن کے اندر جو پروبلم ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے پروڈکٹیوٹی کے لیے اس لیے اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ بات جو ہے یگسٹرس کے اسپیشلی ذہن میں ضرور ڈالنی چاہیے کہ دے شوڈ رسپیکٹ دیر ایڈرز اور وہ لوگ جو کمپنی کے خا وہ عہدے میں ان سے چھوٹے ہیں لیکن عمر میں بڑے ہیں تجربے میں بڑے ہیں اور کمپنی کی باغ دوڑ جو ہے اس کو آ, میں نے جیسے گزارش کی گراس روٹ لیول سے انہوں نے اس کو شروع کیا ہے پہلے دن سے تو ان کا ایک سیلف اسٹیم ہوتی ہے ایک سیف رسپیکٹ ہوتی ہے کمپنی کے اندر ان کو ہرٹ کیے بغیر یہ ٹریننگ بھی جو ہے یہ بڑی ضروری ہے پروڈکٹیوٹی کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے پھر ہمارے پاس ہے جی آف دا کمپنی پرمس ٹریننگ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں جی کہ ہمارے پاس ایک ادارہ ہے جہاں پہ ہم اپنے بندوں کو ٹریننگ نہیں دے سکتے جگہ کی کمی ہے ٹیکنالوجی کی کمی ہے تو آپ کسی بڑی انڈسٹری سے ریکویسٹ کرتے ہیں پبلک سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر کی انڈسٹری سے کہ جناب ہمارے دس یا بارہ لوگ ہیں تو آپ کیا ان لوگوں کو ٹریننگ جو ہے وہ دے دیں گے کسی سپیسیفک جاب کے لیے تو پھر ایسے کورسز کے لیے جیسے پاکستان مشین ٹول فیکٹری ہے یا وا انڈسٹری ہے یا بڑے بڑے ادارے ہیں ہمارا مکینکل کمپلیکسز ہیں الیکٹریکل کمپلیکسز ہے گورنمنٹ آلوز ویلکم سچ ٹرینیز ہمیشہ حکومت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسے اداروں میں ان لوگوں کو ٹرین کیا جائے تو جب ریکویسٹ کرتی ہیں چھوٹی انڈسٹریز کی جی ہم دس یا بیس یا پندرہ لوگوں کو ایک ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں جو آپ کے پاس آ کے اور ٹریننگ حاصل کرے گا اور جو ہے جو ان کے پاس کیلیبریشن کی یا ایسے انسٹرومنٹس جو موجود نہیں ہیں اور وہ انسٹرومنٹس وہ لینا چاہ رہے ہیں تو بیفور دے بائی دیٹ دی وڈ لائک ٹو ٹرین د پیپل فار دا سیم تھنگ ٹو سم ہائر انڈسٹری ہو ہیز دا سیم فیسلٹی تو جیسے uh, میں نے گزارش کی کچھ ڈیجیٹلائز فرسٹ کیا انہوں نے انسٹرومنٹس لینے ہیں کوالٹی کنٹرول کے لیے تو می بی دے سینڈ دیم ٹو سم ادر انڈسٹری آلریڈی ہیو دوز فیسلٹیز تو انہیں پھر یہ ہوتا ہے جی کہ بجائے اس کے کہ ہم یہاں پہ کوئی چیز خریدیں اور اپنے بندوں کو یا ایک نئی ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرائیں اور اپنے بندوں کو ایک زیرو لیول سے شروع کرائیں وائی ناٹ ٹرین دم ایٹ اندر پریمسز جہاں پہ یہ فیسلٹی آلریڈی ایگزٹ کرتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ before you do some investment تو وہ بندے جو ہیں وہ off the campus انہوں نے جو ہے وہ ٹریننگ دی ہوتی ہے اور ان کو آ, کوئی مشکل پیش نہیں آتی نئے جو انسٹرومٹس ہیں یا نئی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے تو جہاں پہ ہم نے ڈیفرنٹ آسپیکٹس آف ٹریننگ جو ہیں وہ ڈسکس کیے وہاں پہ یہ بھی ایک آسپیکٹ تھا کہ جی آپ اپنے جو کاریگر ہیں یا آپ اپنی جو ورک فورس ہے آ, چاہے اس میں آپ انڈسٹری لے لیں یا کوئی آپ سروس انڈسٹری لے لیں یا آپ اس میں کوئی بینزنگ کمپنی لے لیں یا آپ اسمال جو ہے انشورنس کمپنی لے لیں تو نارملی یہ جو عمل ہے یہ خصا آج کل جو ہے وہ رواج پذیر ہے پھر ہم جی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایویلویٹنگ ٹریننگ نیڈس ان اسمال بزنس یہ جی ہم کس طرح سے ایویلویٹ کریں گے کس طرح سے ہمیں یہ کہ کیا کیا ٹریننگ کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹس ہیں نیڈس کیا ہیں ان کو اویلویٹ کرنے کے لیے کسی اسمال بزنس میں ہم کن کن چیزوں سے ان کو جج کر سکتے ہیں کہ اس کاروبار کو اس چھوٹے کاروبار کو یا چھوٹی انڈسٹری کو واقعی ہی ٹریننگ کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت جو ہے اس کو جانچنے کے میتھڈز کیا, کیا ہیں اس میں پہلے ہے جی آبجیکٹو آف دا ٹریننگ مقاصد آپ کی ٹریننگ کے جو ہیں وہ مقاصد کیا ہے آیا یہ ایک نئی ٹیکنالوجی کے لیے کیا جا رہا ہے آیا امپروومنٹ آف کوالٹی کے لیے آپ ٹریننگ دے رہے ہیں یا آپ اپنے اسٹاف کو جو ہے وہ اس لیے ٹریننگ دے رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ یا جو ہے را مٹیریل اس کی ہینڈلنگ صحیح ہی نہیں ہو رہی مختلف جو ہے اس میں جو ہے آبجیکٹوز آ سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو پہلے سے ڈیفائن کرنا پڑتا ہے کہ جی وہ کیا آبجیکٹو ہیں جو باعث ہیں اس چیز کا کہ ہم ان کو ٹریننگ کے لیے تیار کریں پھر دوسرا اس میں ہے جی امپلائز نیڈ سم ٹائم آپ یہ دیکھتے ہیں جی کہ میرے جو امپلائز ہیں ان کو واقعی ضرورت ہے کہ وہ ٹرینڈ کیے جائیں جابز کے ذریعے مختلف آپ انسپیکشن کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ نہیں جی یہ ڈیفیسٹ ہے یہاں سے ان کو مزید اگر ٹرینڈ کیا جائے تو یہ اور پالش ہو جائیں گے یا یہ سیکشن جو ہے اس کو اگر میں تھوڑا سا آ, مزید ٹریننگ دے دوں تو میری جو را مٹیریل کی ویسٹیج ہے وہ کم ہو جائے گی یا میری جو انرجی کی کنزمپشن ہے وہ یہ کم کر دیں گے اگر میں ان کو مشینری کی ہینڈلنگ جو ہے وہ پراپر سکھا دوں تو یہ نیڈس کے اوپر جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے پھر اس میں ہے جی جو پروگرام کاسٹ ہے آپ نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ جی یہ جو ٹوٹل ٹریننگ پروگرام ہے مجھے یہ کیا کاسٹ کرے گا اگر آپ ایک ٹریننگ کا پروگرام بنا لیتے ہیں کسی گروپ کا یا کسی آپ یہ سمجھتے کہ مجھے نیڈ ہے اس نیڈ کو فل کرنے کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے ایک ٹریننگ پروگرام بنایا ہے فسٹ کیا آف دی کیمپس بنایا ہے کہ ہم نے, نے باہر بھیجنا ہے بندوں کو آف دی پریمس تو کیا مجھے یہ کاسٹ کرے گا ایک, اس کا بجٹری جو ہے وہ آپ نے ایک جائزہ جو ہے وہ لینا ہے پھر ہے جی میتھڈ آف انسٹرکشنز کہ کیا طریقہ جو ہے وہ اختیار کریں گے آپ آن دا جاب ٹریننگ دیں گے آپ ان کو آف دی پرمسز ٹریننگ دیں گے سیمینار کنڈکٹ کریں گے ڈیمونسٹریشن کے ذریعے ٹریننگ دیں گے یا آپ ان کو فلم کے ذریعے پریکٹیکلی پکچر وغیرہ دکھا کے ٹریننگ دیں گے تو یہ مختلف میتھڈ ہیں جو آپ نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں کہ کس طرح سے آپ ان کو ٹریننگ دیں گے ہم نے مختلف آسپیکٹس ڈسکس کیے ٹریننگ کے اور بھی ہم اس کے ساتھ ابھی اور ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا جو ہے ٹریننگ کے آسپیکٹس ہیں اس کے بعد ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے جی کہ کس طرح سے آپ نے گیج کرنا ہے موریل آف یور مین پار اور کیا کیا طریقے ہیں جن سے آپ ان کو جو ہے وہ ایک اچھے جو ہے وہ ورکنگ فورس میں کس طرح سے آپ ان کو تبدیل کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں بیسیکلی پڑھنے کا جو ایچ آر مینجمنٹ ہے اس کا سپیشل ریفرنس ٹو دی ایس ایم ایز پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کی بیک بون ہے کسی بھی انڈسٹری کی پروڈکشن میں اس کی افادیت میں اس کی آؤٹ پٹ میں اور اس کو بہتر بنانے کے لیے ایچ آر جو ہے یہ بالکل اس طرح سے ہی آ, جو ہے ان کی مینجمنٹ ہے جیسے بیک بون ہوتی ہے تو ان اللہ تعالی ہم یہ دیکھیں گے کہ آنے والے لیکچر میں ایچ آر کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جی کوالٹی کنٹرول کے نارمس کیا ہیں ان میں کس طرح سے ایچ آر کو اور ان کو مکس اپ کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے جو ہیومن ریسورسز کو مینج کر کے کوالٹی کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں تو ان اگلے میں اسی کو جہاں سے یہ سلسلہ ہم نے یہاں ہے اسی کو شروع کریں گے اور مزید جو ہے اس کو ہم بہتری کے ساتھ دیکھیں گے مجھے امید ہے آج کا لیکچر جو ہے آپ کے لیے اچھا ایک لرننگ ایک سورس ثابت ہوا ہوگا میں پھر گزارش کروں گا کہ جب آپ لیکچر سنیں تو کوشش کیا کریں کہ اس کو بعد میں اپنی پرسنل لینگویج میں یا پرسنل جو اپنے الفاظ ہیں اس میں لکھنے کی کوشش کریں اس سے آپ کو ایک تو رائٹنگ پریکٹس ہوگی بڑھے گی اور آپ کی جو گرپ ہے سبجیکٹ پہ وہ کیونکہ جو فرسٹ آن سیٹ ہوتا ہے جب پہلی دفعہ سنتے ہیں تو فوری اس کے بعد جب آپ کسی چیز کو لکھتے ہیں تو اس میں زیادہ آپ کے پاس جو ہے وہ نالج جو ہے اس وقت آپ کے ڈیٹا بینک میں جمع ہوئی ہوتی ہے کوئی پرابلم ہو کوئی مسائل ہوں پڑھائی کے سلسلے میں ہم سے رجوع کیجئے ہم یہاں حاضر ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے مجھے امید ہے کہ آپ دل لگا کے پڑھیں گے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے اگلے لیکچر تک کے لیے میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں